یا الناس اے لوگوں انتم الفقراء او اللہ انتم الفقراء اے لوگوں تم محتاج ہو الى اللہ اللہ کے محتاج ہو چاہے تم اللہ کے محتاج ہو تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں الحمید ہے ہر تعریف و خوبی کو وہی مستحق اور مالک ہے این یشا ید اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے عزیز یہ کرنا اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے ولا ت زر واضر تم وزر کسی <اخرا> کو راضی کرنے کے لیے گناہ مت کرو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی ہر ایک پر اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ ان تدوں مستقل تن <حملها> اور اگر بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی کو پکارے گی کہ میرا بوجھ میں سے کچھ لے لو لا یو مل من ان تو اس میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا کم نہیں کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ماں اپنے لخت جگر سے لپٹ جائے گی اور کہے گی بیٹا ایک گنا میرا لے لے بیٹا اپنے باپ سے لپٹ جائے گا کہے گا ابو جان ایک میرا گناہ لے لیجیے کوئی کسی کا گنا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا نا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہو تو پھر ان رشتے داروں کی خاطر اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو ان نما تن دیر یکش نہ اللہ رب العالمی سے جو لوگ ڈرتے ہیں بن دیکھے انہی لوگوں کو آپ نصیحت فرماتے ہیں مراد یہ ہے آپ تو ڈر تو سبھی کو سناتے ہیں لیکن ڈرتے وہی ہی ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ آ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ اقوام اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں وہ منتظک کا قرآن تو سبھی ہی سنتے ہیں مگر سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا دل ہل جانا اور گناہوں سے توبہ کر لے یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے امن تزکا فن نما یا تذکہ علی نفسی جو سترہ ہو جائے اپنے آپ کو پاک کر لے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہی پاک ہوگا تو جو اپنے ذہن کو پاک کرے اپنی نگاہوں کو پاک کرے اپنی سوچ کو پاک کرے تو اللہ تعالی اس پر کرم فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خیر اور برکتیں ہیں اے پروردگار ہمیں ظاہری اور باتنی پاکیزگی عطا فرما قرآن کے نور سے جب بندہ منور ہو جائے ظاہر اور باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے اے پروردگار ہمیں بھی ظاہری اور باطنی نگاہوں کی ذہن اور سوچ کی پاکیزگی عطا فرما ویل اللہ مسعید اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے وما یس طویل آما ول اور دیکھنے والے برابر نہیں ہے یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ولا وول ولا نور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ایمان اور کفر برابر نہیں و لو و للحرور سایہ اور دھوپ برابر نہیں یعنی جنت اور جہنم برابر نہیں وما یس طویل آلل زندہ اور مردہ برابر نہیں یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ اور جن کے دل زندہ ہیں وہ برابر نہیں یہ بھی چیزیں برابر نہیں تو بندہ آما بننے کے بجائے بصیر بن جائے وہ مومن بنے وہ ایمانی نور حاصل کرے وہ جنت کا سایہ حاصل کرے اور وہ زندہ دل بن جائے کہ حق کی بات اور قرآن کی بات سن کر اس کا دل رونے لگے اور دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جائے انسم یشا بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے یا مراد جسے اللہ تعالی چاہے اسے ہدایت عطا فرماتا وبا انتب ان من فل قبور اور جو قبروں میں ہیں آپ انہیں ڈر نہیں سناتے یعنی جو مردہ دل ہے کافر ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے وہ ایمان نہیں لائیں گے جس طرح پیچھے اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں اسی طرح جو قبروں میں ہیں اس مراد وہ مراد نہیں ہے جو قبروں میں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ جن کے دل قبروں میں ہے جن کے دل مردہ ہو چکے جن دن کے دلوں پر مہر لگ گئی وہ آپ کی باتیں سن کر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور اس سے یہ مراد ہوتی کہ جو قبر میں وہ سنتے نہیں تو حضور کبھی یہ دعا نہ سکھاتے کہ قبرستان جاؤ تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیثیں نہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مردوں سے کہنے لگے کہ اے کافروں کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوتے ہوئے تم نے نہ دیکھا حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں تو مردہ سنتا ہے یہاں سننے سے مراد ہے ماننا اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں وہ بہرے ہیں بہرے کے مانا یہ ہیں وہ سن نہیں سکتے حالانکہ منافقین سنتے تھے یہاں بہرے سے مراد یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہے سنتے نہیں یعنی مانتے نہیں اِن انت اللہ نذیر آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں آگے بھی نصیحت کا ذکر ہے تو آپ کا کام ہے نصیحت پہنچا دینا جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتے انا ارسل قبل حفتی بشیر او و او بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا وہ ام من امتیں اللہ خلا فی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں ڈر سنانے والے نبی اور رسول بھیجے گئے وہی یو کا اور اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دیتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے فقد کز لدین من قبلی تو بے شک پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا یا اتہم رسلہم بالمبینات ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانییں لے کر آئے وبزبری اور روشن صحیفے لے کر آئے وبل کتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر آئے پھر بھی ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ثم اخذت الذين كفروا پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا فقی فقان نقیر پس میری باتیں نہ ماننے کا کیسا برا انجام ہوا